الرحمن محمد محمد وحم الرحمۃ السلام عليكم و رحمت اللہ و بركاتہ باقى تمام ساميں برادران صاف سلامت كرتے ہيں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے 10 نمبر 161 اور اکسٹھ اور سلسلہ در اور درس نمبر 10 آپ لوگوں کی مبارک ان تک پہنچا رہا ہوں اس طرح ایک سو اکسٹھ ابلک دس اور کا نمبر شمار ہے اور اولاد میں سے عط القرسی جو ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے عظیم آیت کی ترجمہ مختصر توسیع تو اس میں اللہ اگر دین قطع بی فقندس کا تو میقل کا بل حقاء واللہ البۃم نلی۔ یہ مبارغ جو ہے ہم نے کل پڑھ لیا تھا توضیع ہو گئی تھی اب اس کے بعد آگے جو ہے یہ سیاحت القشی کا بقیہ تھا اللہ ولی الزین آمن یحر جن ظلمات نور والذین قہر احمد یُحر نور ظلمات القا شابن فیح خالد اس مبارک حصے کی جو ہے تھوڑی توجہ دے رہا ہوں تو اس مبارکات میں اللہ فرماتا ہے اللہ ولی اللہ زینہ آمن اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات جو کہ اس کائنات کا مالک اور رب پریلہ ہے اب لوگ اللہ بتائیں لفظ اللہ اس پاک ذات کی جو اس کائنات کا رب ملیلا ہے اس کی ذات کا نام ہے وہ لفظ اللہ ایسا جامع اللہ تعالیٰ کا اسم عظم ہے جس کے اندر جو ہے باقی تمام عصمہ اور حسنائیں اس کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے میری ذات میں اللہ ولی الزین آمن ایمان والوں کا میں ولی ہوں تو لفظ ولی جو ہے قرآن باغ میں کئی جگہوں پر آیا ہے تو ولی جو ہے اس کے معنی لغات کی مختلف کتابوں میں مختلف معنی کیا ہے تو الولی کا تفسیر ضیا القرآن فرماتے ہیں الولی عناصر ولی یعنی مددگار تو اللہ ولی الزین یعنی اللہ ایمان والوں کا ان لوگوں کا جو نے ایمان لا ان کا مددگار ہے عناصر سر اباد المن ولی کے معنی مددگار اور وہ مددگار جو اپنی مومن بندوں کا ہر مشکل وقت میں مدد فرماتا ہے اور دنیا آخرت دونوں میں اس کی مدد فرماتا ہے اور اللہ کا ایک معنی تو عناصر ہوا جو بنتی ہوں اللہ تعالی اپنے مومن بندوں کا مدہ فرماتا ہے اور ال الودی سے قرب اور دونوں کے معنی میں نزدیک ہونے کے معنی میں آتا ہے تو اللہ تعالی تو ہمیشہ بندوں سے نزدیک ہے اور بندے کے بارے میں مند جب یہ ولی اللہ ہیں مطلب اللہ تعالی کا قریب ترین بندہ نزدیک ترین بندہ اللہ تعالی کی یا اللہ تعالیٰ نے خود بندے کو چن لیا جیسے انبیاء ہیں رسول ہیں ان کو اللہ نے خود اپنے فیض خاص سے چن کے اپنا قریب بندہ بنا لیا یا اللہ کے اولیاء کرام ہیں علماء ربانین ہیں سچے معمین ہیں جو اللہ کی سچی عبادت بندگی کی وجہ سے اللہ سے نزدیک ہوا اس لیے ان کو اللہ کا ولی اللہ کہتا ہے اللہ کا قریب ترین بندہ اللہ کا دوست اللہ کے چاہنے والے کے معنی میں اور یہ لفظ ولی جو ہیں ولایت تن سے ہو تو بے معنی سرپرستی کرنے والا مدد کرنے والے کے معنی میں ولاۃ ال معنی میں تو سلطان بادشاہ کے میں تو اللہ ولی الزینہ امنو اس میں اللہ اپنے مومن بندوں کا مددگار ہے یہ معنی بھی صحیح ہے اور اللہ اپنے مومن بندوں کا سرپرست ہے اور اپنے مومن بندوں سے محبت کرنے والا ہے اور ان کی تمام ظاہری باطنی دنیاوی عہری ہر حال سے آگاہ اور نزدیک ترین ہستی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان تمام معنوں میں اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے اور قرآن پاک کی جو ہے دوسرے بھی قیاتوں میں اللہ نے فرمایا اللہ ولی المومنی ایک آج فرمایا اللہ مومنوں کا ولی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ قرآن کی وقتوں میں اللہ فرماتا ہے اب نبی فرماتے انََََََََََّ ولی اللہ الزي نظر الكتاب واہيت والل صاليين فرماتے ہيں مجھ محمد كا ميرا ولی ميرا مددگار ميرا سرپرست تو وہ ہستى ہے جس جس نے قرآن پاک جيس عظيم كتاب نازل فرمايا واہيت و صالحين اور وہ پاغزات صالين كے سرپرستى فرماتا ہے اس طرح جو ہے اللّہ سر وََََََََََََ فرماعن ويكم اللّہ و رسول و لظينہ منظين صلاد و زكأت ومراكيون فرمايا نظب و الم فرمايا اس نے اللّہ فرمايا اللہ تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے اور وہ ہستى تمہارا ولی ہستيں جو انہوں نے حالت نيّو و نماس قائم کرتے ہیں اور حالت ركن میں جس نے صدقہ دے ديا زکوٰۃ دے دیا اور فرمایا جن لوگوں نے اللہ رسول اور اس حصی کے جن راضوں میں زکات دے دیا ان کی ولایت کو قبول کرتے ہیں یہی لوگ اللہ کی گروہ ہیں حضول اللہ ہیں اور یہی کامیاب لوگ ہیں تو قرآن باغ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا میں بھی ہے فاتر اسلموات و زمین الآسمان کو ہلاک کرنے والے پاک ذات انتا انتہلی ہے پھر دنیا وال حرت تو دنیا والا حرت دونوں میں میرا ولی ہے یعنی میرا سرپرست سے مکمل سے میرا کارساز سے میرا مدد کرنے والا ہے اور مجھے چاہنے والا ہے حق کے معنی میں تو ہی ہے اندلی دنیا والا دنیا آخرت دونوں میں اور توفنی مسلم والن ویس والین حتیثے اللہ مجھے مسلمان کی موت دے اور نیک صالح لوگوں کے ساتھ مجھے مول ملاحق کرے ہاں یہ تو یہ لفظ ہے ولی قرآن میں اللہ نے بہت سے جگہوں پر فرمایا رو روض اللہ مولہ اور غیر اے خدا سب اللہ کی طرف باغو اللہ کی طرف تیزی سے دوڑو ہاں اللہ مو جو تمہارا برحق حق مولا ہے ولی ہے سرپرست ہے مدادگار ہے نگاہ ہے سب کچھ ہے تمہارا تو یقیناً جو ہے اللہ پاک ذات جو ہے وہ مومنوں سے بہت شفقت رکھتے ہیں زن کے سرپرستی فرماتے ہیں ہر مشکل میں ہر مقام پر ہر منزل پر لہذا اللہ خدیہ فرمایا اللہ ولی الدینہ اللہ مومنوں کا ولی ہے مومنوں کا سر سرپرست سے مددگار ہے کارساز سے تو ولی دوست ہونے کے نظر انسان کے لیے سب سے مشکل چیز جو ہے وہ تارکیاں وہ بدباکیاں وہ گمراہیں ہیں جس میں انسان گرفتار ہوتے ہیں اور اس سے نکلنا سب سے اہم بات ہے لہذا اللہ خود فرماتے ہیں اللہ اپنے مومن بندوں کا ولی ہے سرپرست سے مددگار ہے حامی و ناصر ہے اور کارسا سے اور یہ جہم اور وہ اللہ نکالتا ہے ان مومنوں کو من الظلمات علاََ نور ظلمات سے ظلمات ظلمت ان کی ہے تمام اور ہر قسم کی تارکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے تو جنگرہ میں ظلمت جو ہے تارکی کے معنی میں اور یہاں ظلمات نے جمع لایا ہے کیونکہ گمراہی کے بہت سے راستے اور صورتیں ہو سکتی ہیں یہاں گمراہی کے تمام راستوں کو ظلمت سے تعبیر کیا اور گمراہیاں طرح طرح کی ہیں ہاں جی اور گمراہی جو ہے شرک بھی گمراہی ہے تمام گناہیں گمراہی ہیں نس پرستی حوص پرستی اور تمام اخلاقی برائیاں بھی حساد بگوش کی نہ ہاں جی منافقت یہ سب کے سب کیا ہیں ظلمت ہے تو تمام گناہ فص و فجور۔ اور تمام برے غلط عقائد کفریہ شرکۂ عقائد اور تمام جو ہے برے اعمال اور سب کے سب ظلمت ہیں تمام برے اعمال جس کے انسان مرتکب رہتے ہیں ہو سکتے ہیں. تمام برے اخلاقیات جس کے انسان مرتکب ہو سکتے ہیں اور جس سے انسان متصر ہو سکتی ہیں اور غلط عقائد کفریہ شرکیہ جس کے انسان جو ہے مرتکب رہ سکتے ہیں اور حقائق سے انکار خدائی یعنی اسلام قرآن اہل ہاں ان تمام تاقادی امور سے انکار یہ سب کے سب ظلمت ہے لہذا ظلمات لایا یعنی ہر طرح کی تارکیوں سے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو نکالتا اللہ نور نور کی طرف اور نور مرال لایا کیونکہ یہاں نور شمرات ہدایت ہے ہاں جی ہدایت یہاں نور شمراد تو ہدایت کا راستہ ایک ہی راستہ ہے سرات مستقیم ایک ہی راستہ ہے وہ اللہ خود کا راستہ ہے خدا اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا یہی نور ہے ہاں جی اللہ نے جن چیزوں کو ماننے کو کہا اور جن چیزوں پر عمل کرنے کو کہا جن چیزوں سے اجتناب کرنے کو کہا یہی راستہ ہدایت کا راستہ ہے یہی نور کا راستہ ہے یہی قرآن اور اہلویت کا راستہ جو یہ نور ہے تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اپنی مومن بندوں کا اللہ ظلمت سے ہر طرح کی تارکیوں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف اللہ لے جاتا ہے چونکہ سرپرستی کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ہر ان بد باقیوں سے دنیا بھر دونوں میں بدبخت ہونے والی ہاں جی ذلیل ہار ہونے والی تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو نکالتا ہے اور نور ہدایت کی طرف لے جاتا ہے جو کہ سراپا سعادت ہے خوشبختی ہے کامیابی اور کمرانی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہے جو اپنے مومن بندوں کے ساتھ یہ رفتار کہتا ہے جبکہ وہ اللہ جی نے کہا رنہوں نے قوہر اختیار کیا ہاں جی اللہ کو انکار کیا الٰی تعلیمات کا کی انکار کیا تو کیا اولیاءم ان کا اولیاء جمع ولی ہیں ان کا سرپرست ان کا مدنگار ان کا حامی و ناصر کون ہے ان کا سرپرست تو تعاوت ہے ہاں جی تعاوت وہ تعاوت کیا کہتے ہم وہ ان کو نکال کے لے جاتے من نور اللہ حمر وہ تو تعاوت تو ان کو جو ہے اپنے پیروکاروں کو نور ہدایت سے نکال کر ظلمات طرح طرح کی گمراہیوں کی طرح لے جاتے ہیں طرح طرح کی بدبختیوں میں سرگردان کر دیتے ہیں ہاں جی تو تعاوت سے مراد جو ہے یہاں علم نے لکھا ہے تعاون کیسے کہتے ہیں کا ان, ان کل متعدن ہر تعاون سے مراد ہر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرکشی کرنے والا تجاوز کرنے والا ہے اس کی تاغوت کہتے ہیں اور ہر معبود جو اللہ کے علاوہ لوگ جن جن کی بھی پرشکش کرتے ہیں وہ سب تاغوت میں آتا ہے اور شعور تعاوت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے واحد جمع دونوں میں اللہ نے قرآن میں کہ جو عمر کا ہا فر بھی تاغوت جو تاغوت کا انکار کرے بولو جو اللہ دین اس تعاوت بولو جو تاغوت سے اجتناب پرہیز کرتے ہیں دور بھاگتے ہیں اس طرح قرآن باغ میں اولیاؤ میں تعاون ان کفار کا یعنی ان, ان کا جو انہوں نے ان کفر اختیار کو ان کا دوست ان کا سرپرست تعاوت ہے اور یہ اس طرح ظالم اور حکمرانوں کو بھی جو ہے اللہ نے تعاون سے تعبیر کیا ہے اللہ کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے منمانی فیصلہ کرتے غیر الہی قوانین کے روشن میں فیصلہ کرتے ہیں ان کو بھی تاوت کا جو ریدون تحا کملہ تعاون یہ لوگ چاہتے ہیں اپنے فیصلے اپنے مسئل کے فیصلے کا حل تعاوت کے پاس لے جائیں ان سے حل لے لیں تو یہاں کہاں تعاون سے مذہب اعبارتون انکل متعدد ہر قسم کی سرکش تجاوز گھر کو تعاون کہتے ہیں اس وجہ سے ساحر کو بھی تعاوت کا ہے کااہین کو بھی تعاوت کا ہے اور جنات شیطین میں سے جو اللہ کے حکم کی سرکش مار تھے ان کو بھی تعوت کہا ہے اور ان طریق الحق تعوطاََ ہر وہ طاقت ہر وہ حکمران حاکم اور لیڈران جو لوگوں کو خیر کے راستے سے روک کر برائی کے راستوں پہ لے جاتے ہیں ان سب کو عرب لغت کے لحاظ سے تعوت کہا جاتا ہے تو لہذا جو ہیں اللہ تعالی یہاں فرماتا ہے کہ جو لوجوں نے کفر کا اختیار کیا ہے یہ وہ بدبہ لوگ ہیں جن کو جو ہے ان کا دوست تعوت ہے طاقت قوتیں ہیں شیاطین ہیں جنات ہے شیطان صفات الوق ہے گمراہ سربراہان ہیں ہاں جی گمراہ حاکمان ہیں وہ ان کو نکالتے ہیں نور سے نور ہدایت سے سعادت سے خوشباتی سے علا ظلمات تاریخی گمراہی کی طرف تو الح کا یہ لوگ جو ہدایت سے نکل کر گمراہی میں سرگردان ہو گیا یہی لوگ اصحاب النار جہنمی لوگ ہیں خوفیہ خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ میں رہیں گے توزاں نگرامی یہ آیت جو ہے ایمان کے عظیم فضیلت کو بیان کرتے ہیں اعلی ایمان کو اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی کرتے ہیں ان کو مزید گمراہیوں سے نکال کر نور احداد کی طرف لے جاتا ہے اور جنہوں نے کفر اختیار کیا اللہ کے دین اسلام کو انکار کیا قبول نہیں کیا اس کے کسی بھی بنیادی عقائد اور اعمال کا انکار کیا تو ان کا دوست تعاوت ہے ان کا مددگار تعاوت ہے اور وہ انہیں نور ہدایت سے نکال کر بدبختی ظلمت اور طرح طرح کی تاریخیوں میں خوف خوب رشرے بیداد ہاں جی طرح طرح کے گناہوں کے ظلمت میں ان کو گرفتار کر دیتے ہیں اور وہ یہ لوگ جاننے میں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے تو عظیم کرامی ان مبارک آیتوں کو پڑھ کر قرآن پاک کے ان بشارتوں کو پڑھ کر بندے مومن کو چاہے کہ خلوش دل کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہاں جی انہوں نے حیات تلاوت کرتے و اللہ تبار و تعالیٰ کے حضور کمال خضو اور خشو سے دعا کرنے چاہے کہ اللہ تو ہمارا ولی ہے کار سے سرپرست سے مددگار اور چاہنے والا ہے ہاں جی تو ہی ہمیں ہر قسم کی ظلمت سے ہمیں نجات دلایا تو نجات دے ظلمت گمراہی ظلمت جہالت چھیں گمراہی کی تارکی جہالت کی تارکی ہوائی نشق کی پیروی کی تارکی اور ہر قسم کی برے اخلاقیات کی تاریخی سے اللہ ہمیں نکال کر سعادت اور ہدایت کی جانب ہمارے رہنمائی فرما اور ہر قسم کی تعاوت اور طاوت قوتوں سے ہمیں اللہ نجات عطا فرما اور ہمیں بچا لے اور ہمارے حفاظت فرما وقت بندے مومن پوری خلوص سے یہ دعا کرتے رہیں اور اللہ نے اللہ علیہ اللہ عامن خرید و مین اللہ مومن کا سر پر میں ظلمتوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے تو اسی ہاتھوں کو پڑھ کر بندے مومن دعا کرے رب من الظلمات منظلمات نور پروا نگار ہمیں ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں اس دعا کو بندے مومن کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عالی ایمان میں سے قرار دے اور اللہ تعالیٰ ہماری سر پرستی فرمائے اور ہمیں ہر طرح کے ظلمتوں سے نکال کر نور احتیاط پر سابق قدم رکھے نور احتیاط کی طرف لے جائے اور اللہ سے ہم فراہمہ دے کہ وہ ہمیں ہاں جی قبر میں سے قرار دے اور ہم پھر تاؤت ہمارا سرپرست بن جائے اور ہمیں ہر طرح کی گمراہی کا شکار کر دے اور ہمیشہ کی منبختی کا شکار ہو جائے اور وہ نگار ہم سب کو ایمان کے راستے پر سابق قدم رہنے کی توفیع تع فرمائیں آمین